دورہ بقرہ میں مسلسل کے انفاق فیصدی اللہ ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے تو اس خرچ ہونے کا کیا وجہ ہے کیوں اللہ کے راستے میں خرچ ہونا ہے اس کی ایک غرض وغائط یہ ہے کہ تم جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارا تزکیہ ہو جائے گا تم پاک ہو جاؤ گے اور دوسرے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے تو اس سے تمہیں حق اور باطل میں فرق پتا چلے گا اور تم حق کی اتباع اور اس کے لیے قربانی دے سکو گے اور وہ تمام چیزیں جو اس 256 نمبر آیت سے پہلے گزر چکی ہیں اور کل جن کا بیان ہو چکا ہے ان کی روشنی میں اب ایک آیت کریمہ یہ دو سو ستاون نمبر جو ہے اس میں اللہ کا نے اصول کی دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ ولی اللہ منو اور اللہ دوست ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کی ولایت دو طرح کی ہے ایک تو اللہ کی ولایت عامہ ہے اور ولایت عامہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وہ دوستی عام ہے ہر ایک کے لیے اور جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کے سب اللہ کے دوست ہیں سب کے سب ولی اللہ ہیں اور دوسری ولایت خاص ہے خاص دوستی جن کی ہے تو اس کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ تم میں جو آدمی جتنا متقی ہے وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہے تو جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا تو یہ دوسری بات آگئی تقوی تقوا کی اور وہ ولایت خاصہ ہے یعنی خاص طور پہ اللہ کے انعامات جس انسان کے ساتھ ہیں تو اس آیت کریمہ میں ابتدائی ان چار الفاظ سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ ولی چل زین آمنو اللہ ولی ہیں دوست ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اللہ کا اپنے ان دوستوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں یو اللہ انہیں نکالتا ہے من ظلماتی اندھیروں میں سے الان نور نور کی طرف روشنی کی طرف یہ خدا کا احسان ہے ان کے ساتھ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ظلمات اور اندھیرے بہت زیادہ ہیں اور نور فقط ایک ہے یعنی جو ہدایت کی راہ ہے وہ فقط ایک ہے اور اس کے مقابلے میں جو راہیں ظلمات ہیں اندھیرے ہیں وہ بہت سے ہیں تو وہ جو اللہ کی نافرمانی ہے وہ بہت طرح کی ہے اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے ساتھ تعلق اور صحیح معنی میں اسلام اور دین وہ ایک نور ہے تو اس لیے عقیدہ اور اسلام ایک چیز ہوئی اور اس کے مقابلے میں کفر بہت طرح کا ہے اس لیے اللہ سے ہمیشہ انسان کو ہدایت مانگتے رہنا چاہیے یہ جو نماز انسان پڑھتا ہے اس نماز میں بھی جو دعا سکھلائی گئی کہ احتجنت سے المستقیم اس کو بھی دعا کی نیت سے ذرا دھیان کر کے پڑھنا چاہیے کہ اللہ سیدھی راہ کا تجھ سے طالب ہوں سیدھی راہ مانگتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ رٹے رٹائے الفاظ پہ سے گزر جاتے ہیں اور کچھ خیال نہیں کرتے کہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں اور کس سے کیا چیز مانگنی ہے تو جب حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ تم اللہ ہی سے مانگو حتیٰ کہ تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ ہی سے مانگو تو جوتے کا تسما بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دے گا تو ہدایت جس پہ اگلی ساری زندگی موقوف ہے وہ اللہ سے نہ مانگے اس لیے جب بھی نماز آدمی پڑھتا ہے جب اس آیت کریمہ پر پہنچے تو اللہ سے توجہ سے مانگنا چاہیے تو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ انہیں نکالتا ہے ظلمات سے نور کی طرف اللہ انہیں لے جاتا ہے تو یہاں نور پر ایک پانچ کا ہنسہ آپ دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بعض ذرات کے نزدیک یہاں پر ایک آیت کریمہ ہے یہاں پہ وقف ہے اور پھر اس کے بعد دوسری آیت کریمہ اس کے بعد ہے لیکن امام حفظ رحمت اللہ علیہ اور یہ جو, یہ جو رسم عثمانی خط عثمانی ہے اس کے مطابق کے جو چونکہ لکھا گیا ہے تو ان کے ہاں یہ آیت نہیں تھی اب بالکل اس کے برعکس بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ وزینہ کفرو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جو کفر کرتے ہیں اولیا ان کے دوست اتاغت شیطان ہے شیطان جو ہے وہ ان کا دوست ہے جو کہ لوگ کفر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے کافر ہیں ان سب کو شیطان کی ولایت عامہ حاصل ہے کہ شیطان ان سے محبت کرتا بھی ہے اور شیطان انہیں گمراہی کی راہ پر چلاتا بھی ہے اور اللہ کے دین کے متعلق شکوق اور شبہات اور یہ چیزیں ان کے ذہن میں پیدا بھی کرتا ہے اور انہیں اللہ کی راہ سے بے کرنے کی کوشش اور کاوش کرتا ہے وزینہ کفرو جن لوگوں نے کفر کیا اولیا احمت ان کے دوست ان کا دوست ہے شیطان اتاعود کے معنی عام طور پہ شیطان سے کیے گئے ہیں کہ شیطان کا دوست ہے اور بعض مفصرین نے یہ جو لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ جس جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ سب کے سب تعوت ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی عبادت پر خود راضی تھے کہ اللہ کو چھوڑ دیا جائے علیہ زب اللہ اور خدا کے بعد ان کی عبادت کی جائے اللہ کی عبادت نہ کی جائے یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان, کیا دو ان کے دوست جو ہیں وہ شیاتین ہیں اور شیاطین دونوں طرح کے چاہے وہ جنات میں سے ہوں اور چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں وہ کیا کرتے ہیں کہ یخرجونہم ان کو نکالتے ہیں یہ ہم کی زمیر کدھر لوٹی اللہ زین کی طرف گئی یخرجونہم ہوں وہ انہیں نکالتے ہیں ولزین کا فرو جنہوں نے کفر کیا اودیا ان کے دوست اطاغت شیتان یخرجونہم وہ انہیں نکالتا ہے شیطان جو شیاتین ہیں یہ سب مل انہیں نکالتے ہیں کہاں سے من النور نور سے نکالتے ہیں الز ظلمات اور لے کے چلتے ہیں وہ انہیں گمراہیوں کی طرف تو گمراہیوں کی راہ ان پر کھولتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی اپنی طلب ہوتی ہے اندر سے حقیقت میں وہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوتی ہے لیکن کوئی انسان سچے دل سے اللہ سے مانگتا رہتا ہے تو اللہ کا عالی اسے ہدایت بھی دے دیتا ہے سیدھی راہ بھی دے دیتا ہے اور خدا اس کی رہنمائی ضرور کرتا ہے تو یہاں پر شیطان کا جو کہا تو یہ اسی طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ جیسے پہلے ان کے وسوسے سے ان لوگوں کے ذہن میں ڈالے پھر اس کے بعد انہیں اہل ایمان سے لڑائی تک لے آیا اور پھر ہوتے ہوتے اللہ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے وہ تمام درجات طے کر لیتا ہے جو کافر کرتا ہے تو اس لیے یہاں بھی دیکھیے نور اور ظلمات کو واحد اور جمع کسیوں میں ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی طرف ہدایت ہوتی ہے وہ نور ایک کی ہے اور وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے اسلام ہے شریعت ہے کسی چیز سے بھی اس کی تعبیر کر لیں لیکن ظلمات جو ہیں ظلمت کی جمع اور اندھیرے اور وہ کئی طرح سے آتا ہے مثلاً یہودیت ہے وہ ایک الگ مذہب ہے عیسائیت ہے وہ ایک الگ مذہب ہے اسی طرح بدھسٹ ہیں ان کا ایک الگ مذہب ہے ہندو مت ایک الگ مذہب ہے اور پھر خود اسلام کو قبول کوئی کر لے تو اسے ایسے ایسی چیزوں کا واسطہ پڑے گا اسلام کے نام سے کہ وہ خود کفر کے مرکب ہیں مثلا قادیانیت ہے تو بہت سے لوگ جو اسلام کی طرف سے آتے ہیں نو مسلم ہوتے ہیں اور قادیانی انہیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور مرزا الاحمد کادیانی کے متعلق بڑی لمبی چوڑی چیزیں ان لوگوں کو بتاتے ہیں یہ سب کی سب چیزیں شیاتین کی حرکتیں ہیں اللہ نے فرمایا اور جو لوگ دیکھو دو طرح کے ہو گئے ایک تو وہ ہیں جن کا دوست اللہ ہے اور اللہ انہیں نکالتا ہے ظلمتوں سے نور کی طرف اور دوسرا ہے وہ شیطان وہ ان کے دوست کون ہیں جن لوگوں نے کفر کیا ان کا دوست جو ہے وہ شیطان اور وہ انہیں نکالتے ہیں نور سے ظلمتوں کی طرف اور یہ جو نور سے ظلمتوں کی طرف نکالتے ہیں اولائک اصحاب النار یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں فی خالدون اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ یہ رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر لانت فرمائی ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا جو انسان اندھے کو بے راہ کرے کہ ایک آدمی اندھا ہے اور اس نے اس کسی سے پوچھا کہ فلاں راستہ کدھر ہے تو اس نے اسے غلط راستے پہ لگا دیا غلط چیز پہ لگا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے ایسے انسان پہ وجہ اس کی یہ کہ بیچارہ راستے کی تلاش میں ہے اب اس نے اسے گمراہی کے راستے پہ نکال دیا اسی طرح بہت سے شیطان ایسے ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی تعلیم وہ دے رہے ہیں جس چیز کی تبلیغ وہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے غلط ہے محض پیسے کا چکر ہے اور محض پیسے کی وجہ سے ہم اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس گمراہی کی تعلیم دیتے ہیں تو جو انسان ظاہری طور پر کسی کو غلط راہ پر لگا دے اندھے کو نابینا کو اس کے لیے لانت آئی ہے تو جو حقیقت میں کسی کو گمراہ کرتا ہے اس کے لیے کتنی بڑی لانت ہو اس لیے کبھی بھی لوگوں کی گمراہی کا سامان نہ کرے ایک ہے خود گناہ میں ملوث ہونا اور ایک ہے ایسی حرکتیں کرنا جس سے لوگ بھی گمراہ ہوں جس سے لوگ بھی گناہ میں ملوث ہوں یہ اور زیادہ شدید چیز ہے اس لیے یہاں پر اشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جہنم میں جانے والے اور جہنم بھی کوئی ایک دو چار دن کے لیے نہیں ہم فیح خالدون وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے کیونکہ اللہ کی راہ سے انہوں نے بے راہ کیا اب دو اصول کی باتیں ہو گئیں ایک اللہ کی طرف سے ہدایت اور ایک شیطان کی طرف سے گمراہی کے سامان اور جن کا اللہ ولی ہے اللہ دوست ہے اللہ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے اور شیاتین جن کے دوست ہیں شیطان جن کو برغلاتا ہے ان کا بھی ذکر کیا ہے ان دو اصولوں کے بعد اب تین قصے اللہ تعالی نے اس پہ متفر کیے ہیں تین قصے اس کے بعد نقل کیے ہیں ایک اصول پہلا بتا دیا اللہ تعالی کی ولایت کا ایک اصول یہ بتا دیا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے دوست کون ہیں تعاون شیطان ان کے دوست ہیں شیاتی تو دونوں کے بعد اب تین قصے مزید بیان کیے کہ دیکھو ہدایت اور گمراہی دونوں اس کائنات میں کس طرح ہوتی ہیں اور ایک چیز یہ بھی بتائی کہ لوگ ہوتے ٹھیک ہیں ہدایت پر ہوتے ہیں مگر کبھی کبھی وہ اپنی ہدایت میں مزید ترقی چاہتے ہیں کبھی کبھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان پہ مزید انعامات مزید چیزیں ہو جائیں مزید ان کو یقین حاصل ہو جائے خدا نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا تو تین قصے سے اشاد